اپنی خاص اپنے اپنی اپنی خدا بھی نفرت بھی وہ کم رب رسول دی محبت خاطر ہوے اور دین رب رسول دی محبت خاطر ہو صرف صرف یہ سکنا اولیا علی قدما زاد بیا صادو سلام زاد ولی والا نا جرا محمد میرے فرید پاک دا سلام زاد بوسے جرا محمد اب داتالی حجویری بیٹھے نا کھاب جرا حادث میں نو کی شکیات میری دا متا بے ثانہ متا کھابو ہے جڑا محبوب سوال دا متا کھابے کھادا دا کھابو ہے جڑا ولی دا متا کھابے اے ولی دا طریقہ سدا کی قسم جڑا ہی طریق تو ٹوٹ گیا او توڑ پٹ گیا جڑا ہی طریقے تو رل گیا او پٹ نانا بھائی لگا اللہ جذبے حضرت ہے حضرت ہے بسم الله وكفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى وصحابه أولي الصدق والصفاء مع بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا الله مظهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة وهم غافلون قال من تدبر الله سبح الله اللهم لا اله الا رسوله محمد الكريم امين ہو ملا کت سلو نال او ہلدی نلو آل ہو سلو تصلی رش پڑ چان سلا لو سلا نل سیا سل رسول اللہ والا آلکا و سہبیا ہبی ببلا سدا دو سدا مالکیا سی دیکھ من والا آلکا وا سہیا مکین قلوب بل معذر مسلمان بھائی السلام علیکم ہم و سنا گرو کے ختم لمبیا لہو تحیت نات بعد اجزانہ دعا ہے بلال امی جلد ہو کریم مندہ ناچیر دل دماغ زبان نگاہ ہتا تو مافو فرماؤ ایسے کلمات زبان سے ادا کرنے توفیق بخشے جنہوں سے راضی ہو اور ایسے الفاظ اور ایسی گل کرنے تو پناہ بخشے جس سے آپ ناراض دوستو دوستوٹی جامعہ مسجد کے اندر پہلی بار حاضری ہوئی ہے جلسائے مبارک شاہ سید نہ سدھی کہ اکبر رضی اللہ ہو تعالی انوالے رب العالمین اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس عاشق کے صادق دا صدقہ کا سب نو اپنی رحمت کی دارائ نا تا فرماو مفرت فرماو وقت کافی ہو گیا بیلیو میں دوائی لین چلا گیا سر ہو گئی دوائی اس گل کی سی بھی میں کن میرا ذرا خراب ہویا ہوا دیہڑی تقریر سی میں ڈاکٹر دسیا گیا فوج کا رٹائر میجر ڈاکٹر ہے نظر الاسلام میں کور جا کے بیلی بہلی مینو اتوں کے ل گیا بھی کان بخانے بخانیا تیرا میں اسی طرح پگ بنی سے سر سے وہ نہ مراد ایک میجر دجا ڈاکٹر تیسرا ابابی ساریا چیز رکھ پہ ڈاکٹر پور اثرار جڑا جی نا اندر جنس کا میری پگ اس ہی ہو گیا سر بھئی ماں میں میرے دا تھی پیر ہوں میں آخیا جی میں پیران کا گلام ہوں اچھا یہ پگڑ پی رکھتے ہوں نے میرے خرید تک اگ لگ گئی میرے ذہن نائی بھی اس لانتی کو میں دوائی نہ لوا اس رسول اللہ دی سنت دی ایڈی وی توہین کی اس سکھ کول نائی ہی دوائی لوا چک لیکن وہ میں سوچا بھی یہ کول دینا تو یہ بعد جگڑا پٹا لا او نام مراد او کوئی ٹھواں سی بچھو بچو سبھاوی سی نا بچھو سی نام مراد ہو میرے کو پوچھا بھی کرنا ہے میں میں کہ بس میںنتی کر چلی دے جی کہ تیرا نہ لاہور کی, کی نام ہے تیرے میں اس نام مراد کن صاف کر دیا نا مشین جدو اس رکھی ہو جان کے یہو جی فیری دتی میرا کان الٹا ہو اور خراب ہو زخم ہو گیا اندر اچھ میں ڈاکٹر نکھایا اس آخیا اسل دشمنی ماری ڈاکٹر میرا تھے اس آخیا اس تل دشمنی کی تھی اس جان کے مشین انداز اندر پھیری اور زخم ہو گیا میں میرے یہ گل سن کے, کے سوچ آئی یار سا عقیدہ نہیں رلیا ایڈی دشم عقیدہ نہیں رلیا عدالت اور دشمنی سچ فرما نے بزرگ کے دشمن کل کبھی دوستی نہیں دشمن کل کدی خیر نہیں میرا نقصان کیتا ہے پھر میں سوچیا بھائی نام مراد شتنگڑا چھوٹا جا دشمن ہے تو نے سارا سے بڑے دشمن نے وہ مل سب کی کرتے ہو گئے دوستی کے روپئے ہوں پیسے دے میرے کو ڈیڑھ سو انہیں بھی لے لیا تو دوائی نے دے دیتی منتھ پتا ہے چلیا بھی باقی دشمن کو اور کبھی خیر نہیں میں دوائی لین گیا ستا اندر پھر گلا کا کافی میں مڈے لوگ آخیا توائی لا کے باہر کھڑو میں آنا چار گلا کر تو شروع ہویا نا پھر اللہ کی مہربانی کمپٹر بھی وہ ہسے دو مائیاں آئی بیٹھیا بڑھنیاں وہ بھی ہسر بھی لگڑا جا بچارا لتوں ماضور سی تو لگتا کڑا دیو بیچارا نہیں تب ہستا سی گلان سن کے میرے دیکھ کے ہستا سی شابا شاپ کھچ کے رکھے وہ تنگ کرتا ہونا نا ان میلو ویک کے ہسے کھچ کے ایک شروع جملہ مستانفا سمجھو موترزا سمجھو میں گل کی تھی شانے سید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے کئی پہلو نے صدقے جاوا مدنی سرکار دے جس گلام فروڑ لیے نا شانہ ایک سمندر ہی نظر کیڑے آسوں بندہ وڑے تو کیڑے سر تے جا نکلے ہویا جو سمندر سمندر کی کوئی حد ہوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ انہوں دا ہر یار با کمال ہے اور انتہائی لانتی وہ ٹولا ہے جہاں ہزور دا دشمن ہوئے کیونکہ ہوار دا دشمن ہے حضور دا دشمن ہے اصل چام مراد جدو ہزور دار شگردان تربیت یافتہ ناقص کر سمجھتا دا, سمجھ دا مطلب ہے اصل مربی ناقص سمجھتا تے میں آپ سرکار دے ایک پہلو نو جناب دے سامنے پیش کر کرنا تقریر میری اج انتہائی ان شاء اللہ فکر انگیز ہوے گی توجہ فرماؤ گے نا ایس وقت دے کئی سوالات جہے سوال نہیں حقیقت جو گمراہ جواب تہو آ جان گے میں آپ سرکار حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ ہو عنہ دا ایک فرمان ہے جہی تشریح بس گھنٹے چ جائے سمے جائے میں کل بڑا کھپیا سفر بھی بڑا کیتا ہے جمعہ پڑھا کے رات نو دو گھنٹے تکری دیپال پور تو پرا اس واسطے میں تھکیا ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ وزیر نہیں میں تھکیا ہوں گل انشاءاللہ شاء اللہ گیا ہوگیا نویاں نرویا بالکل نرویاں انہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی میرے تھکاوٹ ای تو قبلہ فار سد سدی اکبر کا ایک فرمان ہے ایک فرمان ایک ملفوظ تشریح کرنی وہ کی آپ نے لا یس لوہ آخر امت الا بما صالح بے ہی اب فرمایا اس امت دے پچھلے لوگ اسی چیز نال اسے ہی کم نال اچھائی پا گے جس نال اس امت دے اگلے لوگوں لوگاً نے پائی ہے فکرا تم سمجھا بس مقولہ آپ کا مقولہ کی ری دنیا تک امت مستفا کی لا سوال رہنمائی دا ایک اصول ہے رہی دنیا تک لا سوال رہنمائی حضرت صدیق کے اکبر فرمائیے لا یصلح لا یصلح اخر و حاضر الامه الا بما صالح به اول اس امت دے امن والے لوگ اس نال ہی ترقی پاون گے جس نال اس امت دے پہلے لوگاں نے پائی ہے اے آپ کی غائب کی خبر بھی سمجھو حقیقت شناسی بھی سمجھو تے پیش گوئی چا سمجھو کہ قیامت تک واسطے نبی پاک دی امت نے جدو بھی ترقی حاصل کرنی ہے ترقی دا مانا ہے نا خیر کی طرف پیش قدمی ترقی دا کی مانا ہے خیر دی طرف پیش قدمی اچھائی کی طرف بڑھنا یہ ترقی ہے نا ترقی کے لفظ دا کا ہے تو فرمایا آن والے لوگ پچھلے نے جو کام جو فکر و عمل انہاں دا سی جس نال انہاں پچھلیا ترقی پائی اگلے پائی ہے پچھلے عمل ہی پانی میں اے یہ سمجھ آنا تجازت فرمانے صدیق کے اکبر سکبرد سمجھ آ گیا نا یعنی ترجمہ تمجھ آ گیا تشریح رہی ہے نا اس سے ایمان بھی ہے کہ آپ نے سچ فرمایا کیونکہ تعریف اور چیز ہے لیکن مننا اور چیز بڑا فرق ہے اس میں مننے چور تاریف اطا نہ اصل مننا ہوا تعالی فرما جدو حکم سننا نا تے آخنا سن, سن لیا اتانا تو من لیا بس اچھا چلتا ایک صحابی ہی نبی پاک سرکار کا ان کے ہاتھ چنگوٹھی گل سمجھا جائے من گل کرنا انہیں ہاتھ ہے کالی سونے دی میرے آقا انامدار نے ویکیا فرمایا تیرے چوں مینو دودھ اخت کی بو آگوٹھی چک کے اور ماری لا کے نہگوٹھی اور سٹ دی انگوٹھی کسے اگوٹھی کسی انہوں چکلے ہوں ان چکلے حضور دا مقصد سہاوا کا لاہ چڈیے تو چکلے کہنے لگا نبی پاک لوا سکیے پھر ہال چکا اور کوئی اور ہی لے سکتا ہے میں ہاتھ نہیں لاوا سدکے جا اے جا من ہے من دوسرے دن اے حدیث پوری کر دینا دوسرے دن ملے ہاتھ چ تبے دی اگوٹھی پتل دی سرکار نے فرمایا تیرے دی دی. دی. او دی تی کی فرمایا تو دی کی بولی بتوں کی انہیں وہ لاہ چیل کی ضرور دسو میں کی پاما فرمایا تون ساڑھے چار دی چاندی پا چاندی ساڑھے چار ماش حدیث پوری ہو گئی تاکہ اسے دو راہن مائیا نے اس طرح دا عام زیور لوگ پاندے پہ وہ حرام ہے اس تو بچ جان پوری حدیث مبارک سنا دیتی ہوں مننا ہے اصا اج کل پتہ کی کرنا تعریف کرنے لیکن جنہ دی تعریف کرنے جب سامنے آئے وہ چھ ہزار پرایاں گلیں میں لے کرنا ہوں نمک کتنے سمانا پہ جانے یہ ہوئی اصل منافقت ہے ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہر زمانے ویچ اپنے محبوب کی گل لینا ہر زمانے توجہ نہیں جگی بھی تے قبلہ ہوں اے فرمان ہے فرمان, فرمان بار ہک کے تے اے پت رگڑے دیتے ہیں انہوں نے جڑے آخر زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور جس ڈاکٹر دہاڑی والے دی گل کی ہے نا جدو دن میں دو ہاتھ ہوا میں آخیا ہوئے تعلیم کا اثر ضرور ہوں جی میں زہر کھاوے بندہ تے زہر دا اثر ضرور, ضرور چڑھتا ہے پاؤڈر پیو تو جہاز ضرور ہے नशा पीवे ते नशाई जरूर बनता है अग च जावे तो सड़दा जरूर है तू भी योदी की तालीम पाई तेन शर्म नहीं आई आप जरनलो लाई बैठा दिया। आप जो फौजी रिटायर थी जरनलों दोटो किसी हथ क्या पे मिलावे पेंटा वाले मैं बेईमान टंगी बैठा है रसूलुला की सुनत एतराज गल छोड़ आई तेरी तेरा कसूर नहीं तेरी तालीम का कसूर है یہودی سر تنگی کڑا رسول دی سنت وے اعتراض کر دیں میم اگر تعلیم نہ ہو تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو میں جا کے مرے مراد آپ جی پیچھے رہ جائیے گے کی مڑ پیچھا ہر بندے تھے کھڑا جائے وہ جی لوگ نہیں مڑ پچھا رہ جائیں گے میں کیا ہوئے پہلی میری گل تو سا مار دفرا نو نقل جو بھی سیکھنا انہوں تو اکے ہاں تو میں سکھا اگے ہوں کہ ہاں تو میں کہ سیکھنے والا کہ مگر میں آسل اصل کے اگے میں نقل آ کے پیچھے تو میں کہ مکالا ملے ساری زندگی تشہاں ہی رہی تو پیشہ ہی مرنا ہی جی کافر تو اگے جایا چاہیں تو پھر وہ کوئی لوگ نہیں جڑے ساری تعناط تو اگے نے اللہ کے نبی پیغمبر نبی رسول ساری کائنات تو اگے چل جا نہیں بولو بولو بولو یہ مطلب ساری کائنات تو اگے انہیں نکلنا جنہیں نقل نبیا نو مارنا کافر تو ہین پچھا جہاں انہوں نے نقل مارے ہوئی تو دوسری گل ہے میں کیا اے یہ ہوے نال سے اور حوالہ بھی سننا کی میں کیا یہ دس کافر جو ہے گا آج جانا ہے دس کا صرف دن, دن کدھر جا رہا ہے جنت نا توجہ روزانہ تودخ جا میں پیشہ نہیں رہنا چاہتا کٹے ہی چلنا چاہتا پھر وہ کدھر جائے گا توجہ نے میں تمہیں ہے اگلا جواب اور گل سوجو سب کافر دی برابری کافر دی برابری کرنا چاہتا ہاں میں برابری فکر و عمل داں میں کافر سوچ امل آئے تو آپ ہی کافر بن جائیں گا فراہ کی نکلے بد بخت اسان بن گیا لانتی سڈے دل ہو گئے نے باندر وگو مس اسان کافران دے شانہ بشانہ نہیں چلنا اسان کافران پچھا چڑھ جانے محمد دے گلاح دے پیچھے چلنا جگی تھی رہی زمانے وڈنے آدھ نفرت بلا دنیا کے بارے دو نگری رکھنے مسلمان ترد نے ایک مومن زبان دنیا اعتراض کرتا ہے زبان نہ دنیا تے اعتراض ہے اس کی مذمت ہے اس کی برائی بیان کردہ کدی تعریف نہیں کرنا فرد ج مومنٹ دوسرا دل چ بےقرار رنڈا آخر جنت واسطے دنیا قرار اچ نہیں را باب آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ آئے نے دو سو سال رو رو رہے, رہے سن توجہ نہیں جو فرمائی روے رہ خوش رہ سن بابا آدم اس دنیا تے یا غمگین غمگین گمگی شیطان اس دنیا تے رب ان بھی اتارا ہے نا وہ خوش ہے کہ غمگین ہے تو نہیں فرمائی بابا آدم کی سن گمگین رہے شیتان ہو رہی خوش بابے آدم اگو لمبی زندگی نہیں منگی آخیا یار اللہ من چھتی ہی لائ جا جتوں لایا ہے کرار کا جان وہ مصیبتوں پھس گیا وہ پشا جان بھی سوچتے رہی سوچ سیدنا آدم کدھر سوچ دے سن پیشہ جان کی ابلیس کا دی سوچ دبلی سکھ دبے ان گرنی تک دل دے دے محلت دے دے معلوم ہو جائے اگاں نبی پچھا جان دی سوچ رہے نے کافر توجہ نہیں جو فرمائی تاہ کر کے قیامت تک محلت دے قیامت اگے کے پیچھے بولو بولو بابا دم لے پہ رکھ دن یا مولا اسا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ رحمت نہیں گا بن فرما یا مولا سن لے چل وہ پیچھا جان سوچ دے ہیں ابلی ساندہ یا لا مینو قیامت تک مو لگ دے اگاں جان دی کر سوچ رہے معلوم ہوا جرا اگاں جان بھی سوچے گا جی میں آدھے نے اکیسویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں भाई स्वी मेंखिल हो रहे हैं। जड़ा जान दी सोचेगा समझ ल इबली इसकी सुन्नत प्या करदा है इबली इसने पिछों पै चलता है जड़ा पिछा जन्नत जान दी सोचेगा बाबे आदम दे पिछों पै चलदा है جو ہے کوئی نہ بولو بولو سبحان اللہ قبلہ ہوں یہ دو شخصیات سامنے آئی ایک حضرت ابلیس اللہ لانت نے فرمائی سائنسدانوں کا پیشوا اور دوسری طرف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو مومنوں کے پیشوا وہ پچھا جان بھی سوچ ہیں تو ابلیس بابا آدم دنیا غمگین رہ ابلیس خوش ہویا بابا آدم پچھا جان بھی سوچتا رہا کہ ابلیس اے سبق مل گیا ہی. معلوم ہوا مومن دنیا غمگین رہے گا دنیا تے خوش نہیں ہو سکتا توجہ نہیں دے فرمائی مومن دنیا تے خوش واقعی اور خوشی کا جہان ہی کدو ہے ایک پاس اصا ویکے نے گل نے ایک پاسے ویخے نے گل تے سیری نے دجے پاسے ویخر بھی ہار تے سیڑے نے فل دونس پے نے پر فرق بڑا ہے ایک پاسے لاڑا پیا ہے دجے پاسے قبرستان میں پہ جانا وہ بھی فل پائی پھر کی بلا ہو جی حالت بندہ ویکھے کدی آ رہا ہے کچھ کدی جا رہا ہے ہور نہیں تو پلو فرماندے نے چلیا اے درور ہے دنیا یا تینوں چڈے گی یا تون دنیا نو نڈے گا ایک کام تو ضرور کرنا ہی ہے پھر مومن اس جہان تے راضی تے خوش ہو سو لاکھ نبی راضی تے خوش نہ او دیتے مومن بھی راضی تے خوش ہو سکتا میں مثال دے نا حدیث پا کے اد دنیا سجن المومن و جنت کافر دنیا مومن واسطے قید خانا ہے خانا کافر واسطے جنت پہ کسی نیل چ بٹھاؤ تے او دعا کرے گا یا اللہ کری کو دو سال ہو رہی بتا چھوڑی اہل جیل چیٹے انہوں نے کسے آکھنے یا اللہ چلو دو سال نہیں دینا ہے، ہفتہ ہی دے چ جیل رہنے ہفتے کی دعا کرنی نہیں کسے خوش ہونا یار بڑی سونی تھان ہے تاریف کرنی کسے میں دیکھ جیل جیل چین کلاس تک ہوں نے پہلی کلاس آصف سرداری تڑیا ہوں انچو بھائی ہے تو کوٹھی ٹھنڈے پانی آستے فریج فریج بھی ہے روٹی بھی پسند کرنا کھانا خراب ہونے تو ریڑھ کی سنیا ہڈی خراب ہوئی پھئی ہے دا شگر پی ہڈیا کا وہ شوگر لگا پیا رہ کے معلوم ہویا جنہیں بھی سوکھا رہے کبھی بندہ جیل تے راضی ہوں نہیں تبھی پاک فرمایا دنیا کی یہ مومن کی جیل اتے کالے واسطے منگیے دو سال اور دے دے مینو جہاں دعا دے, دے آخ چیا میری زندگی تینوں لگ جائے میں نہ کبلا میں اگلی نو گا پورا تر مصیبت گر پائی بے وقوفا میں اگلی تو جان سنا میں کل کا مرد مر جمان دے خطرے نے, عزت دے خطرے نے ہر وقت ڈر لگتا ہے اک کھولے انسانیت نہ جیت شاید کونی جا لا چیتی لہ جا اتنے آٹو ہوگرو گل پائی آ میرے میں خدا کا نا ہی جنگ رد دے این بندے کے پترا کو لنگ جی بتھیری تبجو نے جب کی تھی ایمان جی رب نا یہ بھی سارے بندے پتروں کو لگ جاوے تو بڑی گلتی ہر <laughs> دو چیز صاحب آئی اور یقین <laughs> اللہ اکبر <laughs> نہ اصل نہ کوٹیاں نہ کپڑے نہ جتیاں نہ پساں نہ کوئی سینکلیاں دی صرف دو چیز صاحب کا راز سی ایک یقین استفا دین کے قابل سی دوسرا ساہے سہ دمان ہے سہا زبان کے دن دنیا کی برائی بیان کرتے رہتے سن دل سن جنت واسطے بےکار رہتے سن پھر سوال اٹھے گا ٹھیک ہے جی یہ دو چیزاں کافرا کی سنت کافران کا طریقہ وہ دنیا کی تاریف بھی کر ہے تے دل مطمئن چتمین بھی ردان خدا دا کھولو ردو بالحیات حیات دنیا وتمانو بل ہاں فرمایا کافر دنیا کی زندگی پر راضی ہوتا ہے یعنی کی مطلب زبان لال تعریف تے اعتراض نہیں کرتے یہ برا نہیں آخر رضا دا تعلق ہوں زبان لا اطمینان دا تعلق ہوں دل لا اللہ فرمایا کافر زبان نال دنیا تے تراض نہیں کرتے دل ایک دنیا کے واسطے دنیا کے اتنے خوش تے مطمئن رنگ نے مومن ہوں دے کافران آخرات کی تعریف کردہ یہ تعریف ہے پورا قرآن کھول خدا دا اگر پورے قرآن چ ایک تے کوئی بندہ وقا دے رنگ سونے دنیا دی کی تعریف ہو میری زبان واج توجہ نہیں کی تھی ایک پروفیسر کر سکتا ہے جڑا کافر دے پیچھے چلے مومن نہیں کر سکتا مومن تے قرآن پیچھے چلنا ہے ایمان نار دسوکے کہ مگر چڑنا جائے قرآن سچی کتاب ہے سچی ہے نا قرآن جی تعریف کرے آپ کرنی ہے کہ نہیں کرنی کہ جی قرآن برائی بیان کرے کرنی پینی کہ نہیں تو قرآن کسے تھا تے فرماندہ ہے دنیا کا جہان دھوکہ ہے کسے جگہ تے فرماندہ ہے محض ایک ورطردہ سمانے اصل زندگی آخرت ہے آہا. اصل زندگی کیا ہے آخرت ہے کسے تھا تے فرماندہ ہے نفس تے سمانے خواہشات کیسے... اور ایک دنیا نتائیے کسے نبی رسول نے انہوں تعریف نال نالنکتی یاد کیتا حتیٰ کہ میں قسم خدا دی کر کے آنا مدری سرکار دے سدکے جا میں پڑھیا جب آپ سرکار دے سامنے کھانا کھانا تو کبھی آپ نے کھانے دی تعریف نہیں اللہ آپ بیٹھنے آ یار کسی ہوا بے سواد بڑا آتا ہے گوشت پکیا بلے بل تکا پکیا ہوئے کوئی پاوے نے دے کمال نے توجہ نہیں سکتا کر بنیا کیوں اس واسطے کھاؤ جنہ مرضی قیمتی جنہ خوشبو دار چیز کھاؤ تعریف کے قابل اس واسطے نہیں او دا انجام ایک کوئی چیز ہے کدی بھی خوشبو آ سکتی چوڑ کھاؤ باسپتی خوشبو ہو ساڈا ڈیڑھ فٹ دا اس بائی پاس نو پاس کر کے باہر آن تہار ویخیا کر مڑ بڑا کی ہے بس یہ کپڑا نت نو مسیبت نڑا ہے مڑ کیوں بھائی یہ ان جان چھٹے میں فارغ فار ہوا بولیا یہ لانت کتوں بندہ تعریف کرے ہوں گل سمجھی دنیا دیا قسم نے فرا کے تو ایک کے ضرورت دی دنیا ایک کے عیاشی فضول دنیا ضرورت تو زائد مومن مومنٹ واسطے دنیا ضروری ہے وہ کہڑی جہد جی مومن دی ضرورت پوری ہو توجہ نہیں فرمائی ایک دنیا مومن لی ضروری ہے لازمی ہے اگر وہ مر جاوے تو حرام موت مرے گا توجہ نہیں کھانا جسم قائم رہے کپڑے میں ضرورتیں تینوں پانچ دسنا چاہنا کل پانچ ضرورت نے بندے دیا کنیا ضرورت ایک ضرورت پیمن کی یہ تو بغیر گزارا نہیں نہیں ہو سکتا پٹرول تو بغیر ہو سکتا. پانی تو بغیر نہیں ہو سکتا گڈی تو بغیر ہو سکتا لیکن پانی تو بغیر پیو دیاں چیزاں دوسرے نمبر تے کھان دیاں چیزاں تیسرے نمبر تے پان دیاں چیزاں بھئی سردی گرمی تو بچنا ہے چوتھے نمبر تے رہن دیاں چیزاں بھئی راڑا کس مکان لے نمبر تے سفا سواری لیکن اے امی ضرورت نہیں جنہیں پہلیا چو کی ہے سواری کوئی سفر کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی اے پن چیزاں بندے دیاں بنیادی ضرورت نے ان بغیر کوئی انسان دنیا رک سواری والی ضرورت تو چار بنیادی نے یہ ضرورت ہے مگر یہ تک نہیں کہ جے جی نہ ہو بندہ جی ہی نہ سکے جو پہلو پیدل بھی تو سفر کر لے سن کے نہیں توجہ نہیں جو کی تھی ہوں ضرورت بنیادی کنیاں ہو گئی چار تالا لو پانچ کنیاں ہو گئی پانچ ضرورت کنیا ہیں ضرورت وچ اسلام نے حد بندی فرمائی ہوئی ہے کھی بھی یہ استعمال ضرور کر جس نال تو قائم رو توجہ نہیں جو فرمائی جس قائم روے کیونکہ اصل تو کام کرنا آخر دا لیکن آپ روے گا دنیا دا نظام بھی چلاویں گا اگلا کام بھی کرے گا جی مر جائے تو پھر مٹی سو کرنی لہذا ہے پانچ ضرورت اپنیا نو قابو کر کا لیکن اتے اینا ضرور کیتا ہے حرام نو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا کہ پنجا چیز حرام داخل نہ ہو شبہ حرام تو بھی منع فرمایا انہوں بھی نہ آ جام کا شبہ جاوے اچھا اسلام نے قدم اٹھایا ہے او کی بھئی ہووے حلال لیکن اینا نہ کٹھا کر کہ اس حلال کھب کے تو تو اصل زندگی آخر تو قاخل ہو جا اللہ میں صحابہ کرام کا سوہت دا, دا خلاصہ چھٹ کے کر نہیں کہ نبی دے یار تو بچ دے سن تو میں تچنا چاہے حرام تو جڑا مومی نے تو جو فرمائی تچنے حرام تو نبی صحابہ بچ دے سن حلال اللہ ہلال تو میں بچنے تچنے صحابہ کالے تو بچ دے سن تصا آخو گے چشتی عجیب گل ہے ہلال تو بچی برا حلال کہ حلال مقصود تے نہیں اصلی اصل مقصد سے آخرت تے اصل ہلال خوب جائیے کہ آخر تک کم نہ کر سکیے فرمائی میں مثال دینا حلال چوکھا تے آ تے غفلت تے پیدا کر ہی آئے گا نا یعنی بندے نو اپنے مصروف رکھے گا ان چیر صحافت نگاہ ما سن اللہ دے اللہ اکبر رب کی ساتھ سے نظراں سنتے آخر تک نگاہ سی قسم خدا بھی کر کے آنا او لوگ دنیا دے حلال وافر ہونے تو بچتے سن بنیادی ضرورت نو ضرورت تک رکھتے سن کبھی فضول جفا فرمائی فضول نفا نہیں مارتے سن اے یہ دا زہد دا خلاصہ ہے کہ کس درجے دے او لوگ ظاہر سن تارک دنیا سن کہ نے دنیا حلال دینو اپنے کول ضرورت تو ود کٹھا نہیں ہوتا آیا ہایا ہایا جی آ گئی ہے تو اسے محسل خرچ ہو گئی آئے ہایا سناو ایک گل بولو بولو سنا توجہ پرو میں بڑا سر سی اما آئے شاہ سی کار آپ خادمہ بیچی مالے گنی متا مال اماشا صدیقہ دے کول رسول جان تو باہر کی گل پہ کرنا لکھان روپے س اما ایشا صدیقہ دے کول مالے غنیمت دے آئے اما بات سرکار اتے بیٹھے ونڈنا شروع فرما دکھان نے خاتمہ عرض کر دیے اما جی من شام کھان دی کوئی شہ لے کچھ نہیں جکھا آ فرما نے جی منو چیتا کرا رکھ جی مجھ چیتا کرا میں رکھ لینی کی مطلب مال اے چیتا اپنی ذات دا نہیں رب رحمان رستے سے ونڈن کا خیال ہے مال مقصود تے نہیں اصلی اصل مقصد تخرت تے تے اصل حال چین خوب جائیے کہ آخر تک نہ کر سکیے آ جائے تو کفلت پیدا کر یعنی بندے نو اپنے ات مصروف رکھے گا ان چیر صحافہ سن اللہ کے اتنے اللہ ہو اکبر رب کی ساتھ نظر سن تے آخر تک نگاہ سی قسم خدا کی کر کے آنا او لوگ دنیا دے حلال وافر بنیادی ضرورت ضرورت تک رکھتے سن کبھی فضول جفا توجہ نہیں جو فضول جفا نہیں مارتے سن یہ ان زہد دا, دا خلاصہ ہے کہ کس درجے دے وہ لوگ ظاہر سن تارے دنیا سن کہ نے دنیا حلال دینو اپنے کول ضرورت تو بد کٹھا نہیں ہوتا آیا ہایا ہایا جے آ گئی ہے اس محسل خرچ ہو گئی آئے ہایا سناوا ایک گل بولو بولو سنا توجہ کرو میں بڑا سر سی دا اما آئے شا سی کار الا خادمہ بیچی مالے گنی مت مال اماشا سدی کر دے کول رسول اللہ دے جان تو باہر دی گل پیا کرنا لکھان روپئے س اما ایشا صدیقہ کا کول مالے غنیمت دے آئے نے اما پاک سرکار اوے بیٹھے ہی ونڈنا شروع فرما دکھان روپئے مک نے خاطمہ عرض کر دیے اما جی من شام کھان دی کوئی شہ لے کچھ نہیں جکھا فرما نے رکھ ماؤن کی مطلب مال آیا پیارے جے تا اپنی ذات دا نہیں رب رحمان کے رستے سے ونڈن کا خیال ہے کے جاوا سد سباد استفا سو سبق پڑا نے جے میں چیتا کرا چڑتی بیبی اپنے کھان واسے بھی سہ لینی ہے رکھ لو من خیال ہی نہیں رہا وہ نو اپنا خیال نہ ہو مڑ رب, رب توجہ ہے کوئی نہ سانو بھی خیال ہے پر سان خیال کا اصان اپنے خیال چیلی ہے ٹٹی خانہ لٹرین توجہ نہیں کی تھی ایک فلش فلش سسٹم ایک ہر کسی کے لگا ہے آدھے اور کی. نہیں یہ ہر یہ اللہ سونے کیوں لایا ہے ہر کہ کا گرور تروڑے نا کو آکڑے دو گھنٹے بعد جب بلکل خرا جانا پہنتا ہے یا ٹینڈ چلا نکلتی ہے تو پھر اصلیت سامنے آ جی ہے ہو آکڑی وہ جی مروان مروان کھڑوتا تقریر پیا کرے ممبر پہ منہ مکھی بہ بار بار مکھی او کئی مکھیا ایک ایسی مکھی ہوتی ہے تنگ کر دی ہے بار بار منہ باندی او بندہ جیویں باندی او بار بار تے او ہو گیا تنگ تنگ ہوا تے ہے مروان سی آخر لگا اللہ نے مکھی پیدا ہی کیوں کی ویچک بیٹھا سر درویش اسے مومے نہیں درویش آنا آدھا اللہ سونے مکھی تیر ورگیا تکبر پور توڑے بنائی تیرے دے گرور تکبر پور توڑے اللہ مکھی بنائی کیکڑنا تین مکھی بھی دلیل رب شانا دکھا دکھا ہے کہ میں آ جنو آکڑ چنگی لگتی ہے تکبر آکڑ نہیں آخنا چاہیے ویڈیا ہی جن چنگی لگتی ہے توجہ نہیں فرمائی اللہ ہی نمرود نال ہوتا سی. اے ایمان نال اے یاد رکھنا جنہوں نے سرا چکر نا اللہ سونا وہاں کے سرا چ لر ضرور پواجو نے مچھر پوے پاوے مچھر لوگ جناب مچھر بھی دو کئی قسم کے ہوں ایک تو مچھر نکل نکلے ایک کالے کالے مچھر ہوں نہ پینٹا شرٹ پائی ہوں کالے کالے وہ کس نے وہ پائے جانے سر وہ لار توجہ سہ سہ رب کے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں سکتا وہ بتری قسم کے فرمائی کرو بولو بولو سب اللہ ہوں توجہ فرما اللہ دیا بند نبی پاک یار میں نہ دو چیزاں یقین تے زہد تر کے دنیا آخ لے آدھنا فلاح درویش ہے نا کہ فلا در اج کل تو درمیش آری کا پجارو تو چالی لاک کی پجارو ہے مرید کھڑا ہے سائیکل سے پیر پہ اتر پجارو تھلے اتر کے ہے ہم درویش لوگ ہیں فقیر لوگ چالی لاک دی پجاروں تو پیر اتریا کھڑا ہے مرید پہ رڑ د تے تو درویش کون ہے توجہ نجی پی مرید کتنے پیرا پیر چالی لاکارو ہم درویش لوگ فقیر لوگ ہے وہ ہالے درویش ہے بادشاہ ہو تو پھر توجہ نجی پی بڑے درویش تے جی کول پوے آئے توجہ نجی جک ہوسم کی آپ پسند کر کے لوے ایک سختی گڑ پہ جاوے سختی گڑ پی بخ او درویش ہوتا پسند کرے اے درویش ہوج کی درویشی سختی گڑ تے آپ پسند نہ کرے تے بندہ, بندہ بندہ بے سبڑا پھر ہو سکتا ایمانوں خارج ہو کے مرے جاپ پسند کرے یا تبجہ ہے نا بولو بولو سبحان اللہ سدکے جاؤں کھلا بند زہد یقین یہ دو چیزاں سہ مستفا کریم سرکار دی پہلی امت ترقی پائی سی یہ جن بدن گیا انہ امت ترقی کرے گی رسول اللہ دی حدیث نے فرمایا ماں خاقوالا امتفر یتین فرمایا میں اپنی امت دے یقین دے کمزور ہونا وا تو ڈرنا وا یقین دلد. کمزور ہوے گا منو خطرہ ہے اس گل کا خطرہ ہے اور یقین آج کمزور ہے نا آسان اللہ نہ دے بے مار جان چلو یہ تو پہلا یقین ہے دین نہ لگا گے بکے مار گئے کہ ڈا سونا یقین ہے توجہ نے جی فرمائی یقین دے سڑکے جاوا رب بھی, بھی آخر ہونا ہے. امتی امتی راب او ہوں متی ہوم محبوبہ وہ تے ہوا ہو جڑے آخر رب نال لگا گے پتر دین لگے نتوا شہد آ بنا دکھا مرو کوئی انگلش پڑھاؤں گا کوئی یہ چن ہے گل کرنے والے کی کریں تو پہلا یقین اس کا کام ہاں ہا جو فرمائی دوسرا یقین دین نال لگ دے لگتے جان بس امریکہ برطانیہ سارے کافر سڈ کچرائی کر کے خط تیسرا یقین نال توڑ لئی نہ منجی اگنی ہے نہ فصل اگنی ہے نہ کم ہونا دنیا چ کوئی کم ہو ہی نہیں کا نال توڑی رب نال جوڑی کم کیون ہوگا گئے کی ایڈا سونا یقین محدد محدد بولو دسے او یقین سی ایک گل یقین دسنا وا بولو بولو جدو قرآن دے آیا پتری ہے لو کافر دوست نہ بناؤ تے دوست نہیں جڑا تنا دا یہ آیا پتری منہ اے کٹ کھڑو تبد اللہ تین بھائی لگا یا رسول اللہ میں نہیں توڑ سکتا جی انہ کرفران تو توڑ لے تو جیوا گے کہ میں کتوں کھا گے ادا کرد بھی لے لینا سارا کچھ کر لینا ہوں کی کر بنے گا سا ہوں ایسی منافق منافع جہاں یقین نہیں سی کہ اٹھ کلو تیرہ ہے قرآن سن رہے قرآن کی بجائے آخر قرآن چڑ سکنا وا مگر میں کافر نہیں چڑ سکتا متری سرکار حضرت مال اٹھے نہیں ارد کردے یا رسول اللہ میں اعلان کر دینا وا میں کافر تو بےزار میرا کافر نہیں فرمائی حضور سبان صحابی صحبی سر یقین سی وہ بے یقینی کہنے لگا کی کریں گے یہ پور یقین سی آپ کمال رب کو کروا دیتا یاری ختم کر دکی رب سونے پھر ان کا ساتھ تو اللہ قرآن نے تو اتاریا کہ جہے منافق آخر نے کی کرے نقشان تسی بنا دائرہ ہماری تو معیشت برباد ہو جائے گی قرآن نے رب آد ہو سکتا ہے رب یہاں کی امداد ہو جا طریقے کرے اے دے رہے ہیں ویستے رہا کی پھر رب کیتی امداد کے کافران دے خزانے دے کے پیرنٹس اور منافق ساتھ اور ہوں منافق ویسے سر سات آندے سا یہ کے مر گے کے الٹا رج گئے توجہ گیت آ اللہ لو جڑی گل کبلا سمجھا چاہنا وہ توجہ ہے نا میں جدو دنیا ضرورت دی بنیادی ضروریات صحابہ پوری کرتے سن تے فضول دنیا نو. ضرورت تو ود دنیا جہی انسان دی زندگی جہاں تو بغیر گزر سکتی ہے انہوں جفا نہیں ماریا تے او زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو زراعت توجہ ہوئے میری گل روکے زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو تے فیلا سن تے مستفا بھی فرما دیں کہ جڑا دھنجر زمین غیر آباد کرے گا وہ ہو زمین دیندے سن صحابہ کرام اپنے بادشاہی دور چ لوگ کاشتکاریاں کردے سن کیونکہ پنجے ضرورتیں بنیادی کنیاں سواریاں کھ لے ہلے ایک پاسے رکھ لے او نا دا سلسلہ نسل ودن سی کے سواریاں ایک پاسے رکھ لو چار ضرورت کہ پیونا کھانا پانا رہنا یہ چار چیزاں کتوں آنا چون چیزوں دا تعلق کیڑی شہال ہے بولو کپڑا کتھوں بنتا ہے کالا بنتا ہے کپا آدھا. اج پولیسٹر پہ آیا کھڑا ہے نا تو جل جگی پہ وہ بخت لاؤ کپڑا جنوب ترقی آفت آتے جی جنو اگ لگ جائے تو بند نے چمڑتا جی نہ جن چمڑتی چڑتا لگتا روح دیکھ کپڑے کل بننے روح کتوں آلو بولو بولو زمین چھا گرمیا سردیاں کپڑے کتوں نکلنے نے یہ مشین کی لوڑ نہیں کھڑیا ہڈیا پہل ہاتھ اڑی سن تو وجہ نہیں جو بیال بھی کئی بیبیا مڑ لیا مڑدیا نے. نے اچھا کھان دیا چیزاں کتوں آل بول بول پیو دیا کتوں آ زمین چاہن ہوں زمین چٹ مٹی نہ چکن دے پتھر بھی نہ چکن دے تو مکان گا کا بنے گا چلو جی آ کے چڑیا نہ بنا لینا تو چھڑیاں کتوں آن گیا جلدی جی جہاں چیزوں دی انسان نو بنیادی ضرورت ہے وہ ہیں زمین اتوں نظام ہے زمین کا یہ کاشتکاری دا نظام دوسرا نظام ہے کا سنعتکاری میرا صنعت تو مراد کیے صنعتکاری تو مراد ہے جدید صنعت جس کو فیکٹری کا نظام کہتے ہیں ترقی کا نظام کہتے ہیں متعلق آدمی تو بغیر انسان نہیں جی سکتا میں دسنا چاہتا قسم خدا دی رول کے انسان اگر محتاج ہے تو کاشتکاری کے محتاج ہیں صنعت کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے مگر کاشت کے بغیر تو ہی گزارا ہو سکتا نہیں میں کیوں گل کر رہا آج مشینی دور پہ زور جگہ جگہ تے صنعت اور فیکٹری تے زور اور کاشتکار پشا سٹ کے فصل دے نظام نو برباد نرباد کیا جائے تاکہ مسلمان اصل بنیادی ضرورت جب آیا سن اتوں باغی ہوں جان اور سنعت نظام نال وابستہ ہو کے اپنی معیشت تباہ کر لین لیں تینوں کھول کے گل سمجھا نا تو تین پتہ لگے گا کہ سڈے اسلام دے حق وچ تے انسان دے حق وچ مشینی نظام نہیں کاشتکاری نظام ہے توجہ نہیں جگی ہوں پانچ چار ضرورت کتوں او دے واسطے اسلام کیوں پسند ہے کاشتکاری نظام ایک دے کاشتکاری نظام ہے سادگی ہے کی <تصفح> سادگی کہ نہیں محنت ہے سادگی اور سچ سچیاشی والا کوئی چکر نہیں دوسرا دوسری شہ کاشتکاری دے نظام دے اندر کاشتکاری دے اندر مومن دے دل تعلق دا تعلق رب نال ہے جڑتا کیوں بیج سٹی کھڑے بھروسہ کھنڈے تھے بولو بولو رب تک دے گا دعوا منگے گا سادگی اعتماد رب دی ذات پہ ہے بنیادی ضرورت اس کو پوری ہو جانی ہے سنعت کاری کے نظام کی ہوتا ایاشی توجہ نہیں مثلاً مثال روٹی سادگی آ جڑی برڈ ڈبل روٹی ہے بسکٹ یہ ضرورت ہے کہ ایاشی ہے अच्छा तेल सादगी ते शैंपू फैक्ट्रिया आईया फैशन आया काकारी सादगी सी इस्लाम सादगी पसंद है क्योंकि फैशन के अंदर कशे से सिना से फटकारी आम होती है जिमें बंदा सादा होना हों सादिया फटकारी नहीं होती हम बंद ایمان کر کے پانا منڈا لشکیا پشکا ان پھر بندہ ویخے اس واسطے ہر نبی سادگی والا ہوں کئی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جنہیں فیشن نسند کیا جی فرمائی قسم خدا دی اور دیکھ اج روزانہ پدماشی وے کمی نی اسلام دشمنی اور انسان دشمنی کہ کمپیوٹر بھی تعریف ہو رہی کمپیوٹر بیان آدھے نا بیان اترے تھر گلے آدھے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کوئی جی نہیں سکتے اگر جینا چاہتے ہو تو کمپیوٹر سیکھو میں آیا بالکل ٹھیک ہے کمپیوٹر کے بغیر بندے بیکار کار آخیا ہاں میں آم کن آپ چودہ کروڑ میں آدہ کروڑ کمپیوٹر لیاؤ تاکہ سارے کار والے بن جی پھر کپڑیاں کی تھا دی کمپیوٹر روٹی دی تھا دی بھی. پانی بھی تھا دی بھی. मकान की थां भीप्यूटर हर पास चले क्योंकि कंप्यूटर तो बगैर तो बंदा बेकार है ना तवज्जो नहीं देखी है मैं क्या बई मानो जगत कंप्यूटर का मोहताज नहीं कंप्यूटर वाला जाट का मोहताज है। जट मुंजी रोक लवे कड़क रोक लवे سبزی روک لو مرچ روک کسے اس یہ لیا سمجھایا نہیں ماننا قسم خدا بھی سکول پڑ جائے وہ کھوتا ہے ہی کونے جا کے زمانے نہیں میرے سامنے ل سابت کری سکتا کاشتکاری جیو گا محتاج ہے کاشت کا ہے مشین کا نہیں جٹ دارے محتاج نے جٹ کسی کا محتاج توجہ جی ادر لے ایسے مربیا کے مالک پی جی ہزارا فصلہ رقبہ دے مرا دینکڑے ہزارے مرا دے نکل دیا انہوں نے نو کسے کمپیوٹر دی لوڑ ایمان دسو ہے اچھا تے کپیوٹر والے یہ کتوں کھا گے چلو جی تنخواہ کنی لا لو جی بھی ہزار روپیہ تنخواہ لا لو ٹھیک ہے نا بھی ہزار تنخواہ روپیے کھان گے جب ہر بندے لایا جا دے پیسے کھان کھانے چلو یار گل سنو سب تو کیمتی شاید کریے سونا وہ کھاؤ کھاؤ کی کھا بے وکوفا من پھر سونے تو بغیر بھی جی سکنا ہے جو نہیں جی سکنا ہے تو کھان پی چیزاں تو بغیر نہیں جی سکنا ہے کتنے تینوں پایا جا رہا ہے میری اچھ طبیعت خراب نہ ہوں تین موضوع میں اور سنانا سی ہے جی میں ٹوری بیٹھا نہ اللہ بھی میرے نا بیچ بیٹھے اور کی مہربانی تو بہٹے ہوئے پروفیسر زمانے کے پھر میں دساں کہ علم کتنے ہوتا ہے علم صرف مستفا کے دربار سے کافر کوئی علم نہیں ہوتا فن آنا اور گل ہے فن نو علم سمجھا مردو پتہ ہی کوئی علم کی آخر توجہ نہیں کیتی آلا. علم ہے حقیقت سلاسی حقیقت پہچاننا علم ہے اور کافر کو حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو کسی مرد فقیر کو چلتا ہے چلتا ہے تو کسی فقیر کے پاس ہوتا ہے توجہ نہیں کیتی کی آج صبح وہ گل سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا جہاں ساریاں فیکٹریاں چھوڑ آخ دیکھینے جیکٹ پہڑا اور بینڈو ڈنگا فیکٹری والا بلیس یہ عظیم انسان ہے یہ ترقی کر گیا ہے میں پوچھنا فیکٹری والا جٹ کا محتاج ہے یا جٹ فیکٹری دا محتاج ہے ایمان دسو اچھا تسان گل کرو بسکٹ ڈبل روٹیاں کالیاں بن نے جی جت پچھو آٹا نہ برڈ والا ماں بھی ہے ڈبل روٹیاں بنا جت نہیں کر سال تو نکل جانا جڑیوں کی تھی انہ سال تو کھا نہ لین کھان آئے کڑک لے جان گے وہ مشینری مشین توجہ نہیں چی گل سمجھتا جا یہ دسو اچھا شیمپو جو بھی شین لے لے فیکٹری والے کبھی محتاج نے کپڑے ٹیکسٹائل ملیں چلن گیا جی پیچھوں روح نہ آئے توجہ نہیں چکی اچھا شوگر مل چلے گی جے پیچھوں گنا نہ آوے تو ہوں میں دسنا تینوں मुहताज कौन हो फैक्टरी आदा यह मोहताज है कौन है जट बोल बोलो एक मोहताज है जट का मालूम हो रहा यह खा रहा जट नट को खा रहा जट हम यह दस دس بندے روزانہ کسے دوے تہ کے کھانے اچا کہڑا ہوا کہ کھانا خواندہ سارے انو کون پیا جٹ تو نیواں بھی وہی ہے پیٹ جا کھا پیا ہے وہ کرنی سی تعریف توجہ نہیں وہ رکھنا سیوا کرنا سکریہ سی ادا ساروں آخنا سر بے لیو ای بجائے ادے ہی لگو سکول دتاب بکواسا کی نے فیکٹری کمپیوٹر اچھا فوٹو دیتی جا ٹبر کنک پیا ونڈا یہ ہے تنسلی میں ओए ओए ओए ओए ओए नहीं गई इधर तरक्की बिल्कुल नहीं गई ते जेड़ा ते ते ते कुड़ी सुरखी ते छाता दफ्तर डौले क्या प्याखीता ये तरक्की है वो बिचारे पेंडू है اور کیوں تعریف ہو رہی ہے سکول یہودی دے کیوں تعریف سنت بھی ہے جت بھی کیوں نہیں کیتی توجہ نہیں کی اس واسطے کہ جت تین چیزاں سن جت دے اندر ایک سادگی سی اور سادگی خدا نو پسند ہے اسلام نو بھی پسند ہے تاکہ مسلمان کی پشا سادگی سی دوسرے نمبر پہ پروسا سی وہ رب نہ تیسرے نمبر پہ ہر کسی بنیادی ضرورت نکلتی سی او دے یہودی وہ کواری ہے دشمنی تاکہ مسلمان ہو برباد سو نفرت دلائی سو ہر کسی نے ہر کسی نے ادھر نفرت دلائی وہ نیچے ہے تو ہیچ ہے وہ پینڈو ہے وہ جانگلی ہے وہ ترقی نہیں کرتا اسلام نہیں کرتا لگن سنعت والے پاس سنعت کی ہے ہوں سو یہ چالت کن سنتا ایک عیاشی کی بولو بولو ہے آیاشی کہ نہیں عیاشی. ایمان دس اتوں کا کمی نہ عیاش ہوتا ہے بےغائتی یہ ہواشی یہ ہواشی یہ اندر ایک کوئی سودا ویچن سودا فیکٹری والے بنا کے باہر جدو لیا گے پہلے سونیاں تو سونیاں کڑیاں سکول والی فن گے وہاں نے ماڈل ہمارے مصنوعات میں سے ذرا پہن کر تو دکھاؤ ذرا پی کر تو دکھاؤ تو پھر پیپسی ناز نہ پیے گی ستارہ لو کی پھر فیری لوگ ہوں تو سجرو بنے بیٹھے تھے تو کو جان دے, دے بڑا جگہ سنیاں میں سیکھی بیٹھا دسو فیکٹری والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیکٹری والے اپنی مصنوعات مشہوری مشہور رنا استعمال کرتے لیکن بولو بولو جٹ گلا کون ہوا بول بول بول بول तू जा जट नसम खुदा दी करके जट नेच नणक हाथ फा के तेन आशा वेख कि सोहनी है तो फिर वेख जाट तेरे करता तीन तेन कुट कुट के तेन गाजर मूली ना बना देर کی مارے گا چرا تو پھر انگریز کیوں خلاف نہ ہوئے کیونکہ جت کے بچت تو پی اور فیکٹری اچ اے مشہوری واسطے مشہوری واسطے اشتہار واسطے اپنی دھی استعمال کرنی انہوں پچھے پاس ہے دوسرے نمبر کڑیاں پہڑیا کڑیاں پھر بٹھا رلا رلا کے منڈا اتے کڑی اتے منڈا اتے کڑی اتے منڈا اتے کڑی رلا کے بٹھاؤ پھر آدھا اگریز اگریز جدو آ فیکٹری میں سارے پے پلا پچھلے توجہ نہیں اتنے میرے کو ہزار مزدور بیٹے ہوں بھنے. میرے مجمے جلسیا پوچھو جدو اگریز آگلے تینوں پیسے دیتے ہیں تینوں فیکٹری لوا کے دتی ہے کڑیاں سر تٹا کل واسطے تھلے لا اتے کئی مزدور گواہیاں دے فیکٹری جد اگریز موڑ آئے نماز نہیں پڑھن دن گے کوئی خدا کا کام نہیں کرج کپڑے سونے پا کے آنے نے چاٹا کھڈ کے آنا دوپٹا کالج رکھنا نہیں رپیے پیچھوں بند ہو جان یا رپیے پیچھوں بند تو یا سڈا سودا خریدنا توجو نہیں پھر بغیر ہوئے کہ نہ نا ہوئے نال آپ انگریز جوڑنی ہے. توجہ نہیں کی تھی. تیسری شہ جٹ دا سہارا سی رب تھی رب سے فیکٹری والے ہے یا اللہ, اللہ! مہربانی فرما وہ رابطہ پھر بھی رب نال ہے یہ رابطہ ہوئی جگ حالے تک اپنا روپ نہیں مچایا انگریز آ دو فیکٹری مٹائی فرگائی یہ جب ہی ویٹے گا خوشا ہی ہوئے گا ویخے گا پینٹ سرکی ہوگے گا, جات گا بھی نبی سنت والی پگ سر رکھی ہونی سبجھو کیتی، سبجھو کیتی، آگ سب آخ سبھا لگ اللہ میں گلا میں کرنا کسی نو آگ توڑ کے وقاؤں چشتی پاگل ہے میں آ بالکل پاگل ہاں پر نبی واسطے پاگل ضرور میرا پاگل ہی رکھے کیونکہ جب تک پاگل نہ بنے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کی پتہ ہاں مدنی سونا فرمانا رب یاد کر لوگی آخر پاگل ہے آخر جا رہا سی تو پاگل پہ جانا فرمایا الحمد جی جی الحمدللہ فرمایا اس واسطے پی نبیا پاگل آدھے سن میرے اندر کوئی نبیا والی سفت ویسی آخر میرے اندر کوئی نبیا والی سفت ویسی آخر اور سونے مومن کی نگاہ میں کافر پاگل ہے کافر کی نگاہ میں مومن پاگل ہے پاگل نہیں ایک دن کی نگاہ لیکن اس پاگل کو سد کے بلاگاہ سیاح دیتے کافر رب دی بارگاہ بھی پاگل ہے مومن دی نگاہ بھی مومن کافر کی نگاہ پاگل ہے پر مولا نگاہ توجہ نہیں فرمائی ہے ہوں اتنے لیا گل توڑ کانڈ پیچھوں بہ کے آخنا کونا چی کو جانا بے بکوف آدر کا لیا بدبختو قسم خدا بھی کر کے آنا میں جنا مولویا تے عوام دا دوست ہاں یہ اپنے اپ, دے آپ دوست نہیں قسم خدا کی یہ اپنے آپ دے دوست نہیں کیونکہ میں آنا چلو سپ کے منہ چاہ انہیں ڈانگی مارنا چڈو پرے آ جاؤ رسول اللہ دے دربار آ جاؤ یہ سارا کچھ نہ رب مدنی چمی چڈی ہے تو نہ مدنی دے رب سونے نے تین کمی چیز آ تینوں سارا کچھ ملے گا توجہ نہیں پر ایاشی دیا چاہیے عیاشی کو نہیں لبنی رحمت <laughs> <laughs> <نہیں laughs> لبنی کی لبنی ہے رحمت <laughs> لبنی اور گل میری سمجھی توجہ ہے بولو بولو بولو بولو ایک اور شاید سمجھاو جٹ کا دل مربان ہوتا نہیں جو <نجو> کینسانیت <تصفح> کا احساس ہوتا جٹانے کول میں روزانہ نہیں جانا کسی نہ کسی جٹ دیرے کسم خدا کی دی چومتے ہیں چٹتے ہیں منجیاں کوان پیان بلے بلے پی ہوں جہا کوئی پرونا جٹ کو جائے کدی ادھر حکا بڑھائی لیا بیٹھا رہے گا پیار نال بولے گا حال پچھے دا گا فیکٹری والے کو قسم خدا دی اللہ اقبال دا میں شیر پڑھتا سا میں آ سلامہ مشین نظام دے خلاف کیوں بولے اقبال فرما ہے دل کے لیے موت مشینوں کیا مت جو فرمائی ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل جو ہے سی بولو بولو اللہ لکھو کملا یہ فیکٹری دے نظام دے دارے تیر گل کی ہوں کمپیوٹر دے بارے اے ترقی دا آخری سین ہے بہ سکول والا جتنے بھی بورڈ لاگ گا کمپیوٹر کی تعلیم لازمی وہ منڈے ساڈے آدھے بلے بلے بلے, بلے میں تو کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں ادا کلیجہ پوٹا کھولا میں کمپیوٹر سکھیا پڑھیا کوئی نہیں پر رب سونے نے اس کنجر دے سارے کند خرابے سکھا سجے ہوں سمجھا داں سنو اے آدھے نے انسان ترقی کر گیا ہے کمپیوٹر بن گیا ہے کی بن گیا ہے پہلو حساب کرتے سر بندے بندے ریاضی حساب آندا آتا سی دماغ ہاتھو نہیں چٹ مارنا کاغذ سے لکھ کے وہ مارنا پھر آ گیا والا کمپیوٹر ہوں حساب آیا کمپیوٹر کپیوٹر جی کمپیوٹر دا پورزہ خراب ہو جائے سارا ہی مولا لان صاحب مساف فرما پھر بل ہی نہیں آتے چھ چھ مہینے تھی اور سن پول بندے سارے کر کے مشین بندے نو پہلے لکھتا سی بندہ بندے کے ہاتھ چنر سی بندے کے ہاتھ چنر بندے دے ہاتھ, ہاتھ, ہاتھ سونے کا ہوں جتھے بھی بیٹھا ہو اپنی لوڑ پوری کر پہلا پہلے لکھ دے سر کتابہ ہاتھ چنر ہوں سی سو روپیہ فیس سفا لیں سن پندرہ سو لکھ دے سر پندرہ سو روپیہ پکا ہے توجہ نہیں جو کی تھی ہوں آ گیا کپیوٹر ہوں لکھنا ہے توجہ گل سمجھی پہلے ہاتھ ہوں بہتری لکھائی ہاتھ سی ہوں کپیوٹر آپ لکھا رہے گئے آخو لکھ کے وقا یار سات فلانا لکھ تو پھر یہ مارتا جائے مکھیاں آدیاں توجہ نہیں جگی مکھیا باہر بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر والے لکھن کا پتا نہیں ہوتا ہاتھ رہپیوٹر غزالی رحمت اللہ فرما فرما ماکو نے علم س... میں ڈاکو عالم بنایا کسی پوچھا کہ فرمایا میں تو میرا برا پہ جانے سا مثال سمجھی میں تو میرا برا جانے سگو روپے ڈاکو مل گیا ڈاکو نے بکسا بکسا کھولیا اصا ہاتھ جوڑے تہربانی پڑھ لگے مہربانی واپس کر دو ڈاکو کہ لگے آلم صاحب واہ تیرا علم بکسے تھے جی بکسا گم تو تیرا علم نہیں ڈاکو سیا کہنے لگے کا مطلب ہے تیرا علم کتھے آ بخشا گم ہو گیا تے تو تو میم گزالی فرما دیتے مین اس گل کی چیڑ آئی میں پھر جو بھی سیکھا سینے بھی ترکھے اللہ نہیں جڑے فرمائی کتے رکھا سینے پہلے ہوں سر سینے ہوں کتھے آ پیوٹرس <متحدث> میں چلانے بربادی ہوئی ہے لائی ہے انسان حدیث کمپیوٹر حدیث کمپیوٹر واسطے نہیں آئی تیرے سینے واسطے آئی فرمائی شک میرے دا No, bitch. Boy, is que